السّلام علیہم الحمد اللہ و رحمتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں تو اہل سکتے ہیں مجھے تمام خران و عمدہ دانیا شید مجیو خان صاحب کو براکی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دہفقہ ہو میں سے بابل کے ساس اندر نمبر آٹھ عام بارے تک پہنچا رہا ہوں اور نیا فقر جو باجیت دوسرے ریشن پیج نمبر دو سو پہ اور اس میں جو ہے دیت کی مختلف صورتیں تھیں اب دیت کی دیگر مختلف صورتیں کے اوپر بیان ہو گیا تھا اور مجموعی طور پر دیات قاتا معاذ کی جہت ان کی باغی مذہب فرماتے ہیں مختلف صورتوں کے عرمان میں سرماتی و دیہ المرتی اگر کوئی مرد کسی خاتون کو قتل کرے تو ایک عورت کے دیہ نصف دیت رجلی مرد کی دیت کا آدھا ہے ایک خاتون کی جہت مرد کی دیت کا آدھا ہے وہ دیت العبد اور غلام کے دیت قیمت و اس کے قیمت ہے تو یہاں ایک سوال جو ہے ممکن ہے آپ لوگ ذہنوں میں آ جائے کہ وہ دیت المارت نصف دیت الرج عورت کے دیت جو ہے مارت کے دیت کے نصب ہیں اس کی بنیادی وجہ جہاں تک مجھے سمجھ میں جاتی ہے یہ ایک جو, نا جو ہے نا دیت جو ہے نہ اس مارت کی قیمت ہے ورنہ یہ دیت خاتون کی قیمت ہے قیمت کسی کی نہیں تھی نہیں بلکہ کسی کے مرنے کی وجہ سے اس کے گھر والوں پہ کہ معیشت جو اثر انداز ہوتی ہے شرط نے دیت اس دعویے سے رکھا تو عام طور پر جو ہے کسی بھی گھر کی معیشت کا دار و مرد پر ہوتا ہے اس لیے مرد اگر اس دا گھر کا جو ہے مرد فوت ہو جائے مرد کو قاتل کرے تو یقیناً اس کی معیشت سمجھو طالباً نابود ہو گیا تو اس لیے اس کی دیت زیادہ رکھا لیکن اگر ایک خاتون ان کو جو ہے فوت ہو جائے تو اس گھر کی معیشت کو اتنی زیادہ ٹھیس نہیں پہنچا ٹھیک ہے گھر کے دوسرے نظامات کو نقصان ضرور پہنچتی ہے نظام لیکن جو ہے معیشت کو اتنی زیادہ نقصان نہیں پہنچتی اس وجہ سے شرید نے خواتین کی دیت کم رکھا ہے ہاں جی کیونکہ خواتین پر جو ہے اس کی دہیت کم ہے ورنہ یہ دیت نہ مرد کی قیمت ہے نہ خاتون کی قیمت ہے ہاں قیمت ان میں سے کسی کی بھی نہیں اس طرح وراثت میں بھی جو ہے لے زکرم صلہ ذہین انسین فرمایا مرد کو جو ہے ایک مرد کو دو خاتون کا حصہ خاتون کو آدھا وہاں بھی یہی ہے وہاں بھی جو ہے چونکہ جو ہے شریعت نے مرد کے اوپر جو ہے باپ کے حیثیت سے بچوں کو پالنے کی ذمہ داری رکھا شوہر کے حیثیت سے بیوی کو پالنے کے حکم رکھا اولاد یہ عصر سے ماں باپ کو پالنے ماں کو باپ کو پالنے کی ذمہ داری رکھا بیٹی کو پالنے کی ذمہ داری رکھا اور کوئی وراثت صاحب نہیں ہے تو بھائی بہنوں کو پالنے کی ذمہ داری رکھا اس وجہ سے شرد نے مرد کو حصہ زیادہ دیا جول دیا تھا خاتون پر جو ہے کسی کو بھی پالنے کی ذمہ داری کسی بھی مرحلے میں نہیں ہے۔ نہ ماں کے مرحلے میں اس کسی کو پالنے کی ذمہ داری ہے نہ بہن کے مرحلے میں اس کو کسی کو پالنے کی ذمہ داری ہے نہ بیٹے کے مقام پر کسی کو پالنے کی ذمہ داری ہے نہ بیوی کے مقام پر کسی کو پالنے کی اس کے ذمہ داری ہے کیونکہ خواتین پر کسی کو پالنے کی ذمہ داری نہیں ہے اس وجہ سے اس کو آدھا جو ہے وراثت میں آدھا بھی مل جائے تو اس کے وہی یوں سب بچت ہیں اس کو پالنے کی شو نہیں پالنے کی ذمہ داری کیسے اور پر ہے یا باپ پر ہے یا شوہر پر ہے یا بیٹوں پر ہے اس وجہ سے شرن نے ادھر میں بھی آدھا رکھا ہے یہاں کے ساتھ میں بھی جو ہے دیت میں بھی کام رکھا ہے اس کی بنیادی واشاں معاشت تھی اس کی قیمت ہر کسی نہیں ہے تاکہ کسی کو یہ ذمہ ہے عورتوں کے اسلام میں حیثیت نہیں, نہیں بلکہ اسلام نے عورتوں کو یہ سب دیا ہے عربوں میں کہتے ہیں عورتوں کے لیے پہلے دور جہاز میں کوئی دیہات نہیں تھا کہتے ہیں صرف دیت اور زمانے میں جو ہے ہاں جی اور صرف دیت جو عورتوں کے معنی پر دیت نہیں ہوتے تھے پہلے زمان دور جہالت میں لیکن یہ اسلام ہے اس نے عورتوں کے لیے عرص بھی رکھا اور دیت بھی رکھا ہاں جی ہر چیز جو شریعت نے ان کے لیے ایک حکیم کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے تو اپنی حکمت سے جتنی جو ہے تمام جوانب کو دیکھا اللہ نے یہ احکامات بیان فرمایا ہے لہذا فرمائے دیت المرتِ نصف دیتِ الرجل ایک خاتون کی دیت مرد دیت کا ادا ہے دیات العبد اور غلام کا دیت جو ہے اگر کوئی مرد کسی غلام کسی غلام کو قتل کرے تو اس کی دیت اس غلام کی قیمت ہے ہاں جی ولا وتصاد ہماری نئے ملف ہے اگر متصادم ہو جائے ٹکر کھڑے ہاں جی ٹکر ٹکرا جائیں فارث دو گور سوارا آپس میں ایک اس طرف سے تیزی سالت عضتہ آپس میں ٹکر کھایا اور آجلا نہیں یا دو پیدل چلنے والے تیزی سے دوڑ رہے تھے آپس میں ٹکر ہوا یا آج کل جو ہے جزیر مسلح سے دو گاڑی کا آپس میں ٹکر ہوا وہ حل اور دونوں ہلاک ہو جائیں ہاں جی دونوں گھڑ سوار دونوں پیدل چلنے والے دونوں گاڑی کے ڈرائیور مثلا ہلاک ہو گئے تو پھر حالی وارثے کل منہ تو ان میں سے ہر ایک کے دونوں کے کل دونوں کے وارثین کے لیے نصف دیتی آدھا دیت ملیں گے دوسرے سے ہاں جی دوسرے آدھا جیت ملیں گے ہاں آدھا جیت ملیں گے پورا پورا دونوں کو نہیں ملیں گے دونوں کو آدھا آدھا اس سے آدھا ملیں گے اس خدا سے آدھا ملیں گے اعلیٰ حالانکہ واحد اور اگر البتہ یہ آدھا آدھا ملیں گے تو بارہ بار ہو گیا تو کچھ بھی سمجھو کچھ نہیں ملا دونوں دونوں تگڑا ہو گیا دونوں ختم ہو گیا اس میں فراغ ہوتی ہے اگر ایک طرف مرد ایک طرف عورت ہے تو جو مرد کے کی جیت کیونکہ اس کے نصف بھی زیادہ ہے عورت کے نصب کم ہے اور نصب ہاں جی اگر سو میں سے رات کے جو ہے نیسو پچاس ہو گیا تو پچاس کے بھی نصب ہو جائے گا تو پچیس ہو جائے گا لیکن جو ہے مرد کا سو ہے اس کے نیو سف پچاس ہے تو اس لحاظ سے فرق پڑتی ہے ایسے بعض موقعوں پر جو فرق پڑتی ہے ہاں جی جا ایک طرف غلام ہے تصادم ہونے والا اور ایک طرف جو ہے ٹکرا کے ماننے والا ایک طرف آزاد ہے تو یہاں پر فرق ضرور ہوگا ایسے موقعوں پر بعض جگہوں پر جو دونوں آزاد تو دونوں عورتیں ہوں تو وہاں فرق نہیں ہوگا وہاں سمجھو دونوں کو کچھ نہیں ملا اس کے والد کو بھی کچھ نہیں ملا اس کے والد کو کچھ نہیں ملا, کچھ نہیں ملا. ہاں جی؟ کیونکہ جو ہے دونوں طرف نقصان ہوئے ہے لیکن ویسے حکم جو ہے آدھا آدھا دونوں کو ملیں گے والوں حال کا ہوا ہے تو لیکن اگر ان میں سے ایک ہلاک ہو جائے دو گوڑ ساور ٹکڑائے ایک ہلاک ہو جائے دو پیدا چلنے والوں میں سے ایک ہاں جی دو گاڑی میں سے ایک فوت ہو اور فلی ورث آتی ہیں تو اس کے وارثین کے لیے ہیں الباقی دوسرے پر جو زندہ بچا ہے نصف دیت آدھا دیت جو ہے اس کے اوپر ہوگا دوسرے پر آدھا دیا جو ہے ان کو مل جائے گا پورا دیت پھر بھی نہیں مل گئی انہیں دونوں ٹکراؤ کہ مارا اس وجہ سے یہ بات ختم ہو گئی تو آج کل کی گاڑی ایکسیڈینٹ وغیرہ کا جو بھی دیت کا مسئلہ بھی اس حکم سے یہی حکم سے یہیں سے واضح ہو جاتی ہیں تو گاڑی ٹکرا ہو کے ہاں لیکن اگر صرف ایک گاڑی نے کسی کو پیدل سوار کو مارا تو الگ چیز ہے ہاں اس حکم تو الگ ہے اس کو پورا دیا ملے گا لیکن دو گاڑی آپس میں ٹکرانے کی صورت میں لیکن دونوں کو نقصان ہوا ہے دونوں تو اس وجہ سے یہاں جو ہے آدھا آدھا دونوں پر آدھا ملیں گے آدھا دینا پڑے گا آئی ہمتیں ولو ان کلبا واحد فی نوم میں یعنی اگر جو ہے پلٹ جائے کوئی شکل ہاں جی کروٹ بدلتے ہوئے جو ہے وہ گر جائے کوئی ایک اپنے ان کا لگوا پھر نو میں اور کوئی شاعر جائے پلٹ جائے اپنے نیند میں کوئی شاعد وہ وقع اور پھر نیچے گر کے پڑ گیا ہر کسی اور کے اوپر جو نیچے بیٹھا ہوا تھا وہ چارپائی تھا چھت پر تھا کسی اونچی جگہ پر تھا تو وجہ سے جو ہے پلاں پر تھا نیچے گر گیا یا پھر اونچی جگہ سے نیند میں سوئے ہوا تھا نیچے گر گیا وہ آ کے وہ جائے کوئی شاعر دوسرے پر وہ اہلا اور اس, اس کو جس کے اوپر واقع ہوگی وہ حل اس کو ہلاک کر دے تو اس ری خلا ش واقعہ تو وہ گرنے والے کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے یعنی وہ شاہ جو نیند کے حالت میں نیچے گرا ہے اپنے ارادے سے نہیں گرا ہے لہٰذا کہ اس کے کو اوپر کوئی دیات نہیں ان باقی کا خود اگر باقی رہیں خود زندہ رہیں تو اس کے اوپر کوئی دیات نہیں وہ ان طلبا اور اگر دونوں طلب ہو جائے اوپر سے گرنے والا بھی نیچے والا دونوں حدیف دم تو ان دونوں کا خون نہ رایگان ان رائے گان ہے جس کے اوپر گرا جو مرا دونوں چونکہ مارا ہے دونوں مارا ہے لہذا دونوں کا خون رائے جان ہے دونوں کو خوش نہیں میں لگا ولہ وقاف الادت لیکن اگر ایک شخص بیداری میں جو ہے کسی کے اوپر گر جائے لیکن والن مختار ہے لیکن وہ اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے نہیں گرا بلکہ بے سبب ری ان وہ شت پر تھا تیز طوفانی ہوا چر اس گرا جائے تو کسی کے اوپر گر گیا اور زلزلہ تین ووشا پن تھا سخت زلزلہ اس کو وہ نیچے گر گیا زلزلے کی وجہ سے اور زلزلے کی وجہ سے نیچے گر گیا یا طوفانی ہوا کی وجہ سے نیچے گر گیا اور کسی بندے کے اوپر پڑ گیا اور اس کو نقصان ہوا تو اللہ یضمن تو پھر بھی وہ ضامن نہیں ہے زخمی ہو جائیں تو زخم کا وہ لازم نہیں ہے اگر مر جائیں تو اس کے دیت اس کے اوپر نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں گرائے تو حادثاتی موت ہوا ہے کہ وہ طوفانی ہوا کی وجہ سے گرا یا زلزلے کی وجہ سے ولا وقعا بھی دف اضافین لیکن اگر کوئی شخص پڑ جائے کسی کے اوپر کسی دھکا دینے والے کے دھکے کی وجہ سے بھی دف اِکا دھکا دینے, دینے والے کسی دھکا دینے والے کے دھکے کی وجہ سے وہ نیچے گر کے کسی کے اوپر پڑ گیا پھر تو من داف ہے تو وہ دھکا دینے والا ضامین ہوگا جتنے بندے کو دھکا دے کے نیچے گرا دیا اور کسی اور کے اوپر گر گیا خود تو بچ گیا نیچے جس کے اوپر گرا وہ مر جائیں. تو وہ دھکا دینے والا ضامین ہے <تصحیح> اس کی کا ولا وق اختیار ہے لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے کسی کے اوپر پڑھ جائے اوپر سے چھلان لگایا جانور سے کسی کے اوپر نقصان پہنچانے کے لیے تو بھائی آزمون تو پھر وہ ضامن ہے مال لازمہ جو, جو کچھ لازم آئے گا اس کے دوسرے کے اوپر پڑنے وجہ سے میں دیا تھی اگر نیچے والا مر جائیں تو پورا دیا لازم ہوگا وہ اگر اس کو اور کوئی نقصان ہو جائے اولا شیعہ تاوان وغیرہ مختلف اعضاء کو نقصان پہنچ تو اس کا ملے گا وغیرے میں اس کے علاوہ جو ہے کوئی اور بھی چیز جو شرن جو جو بھی جتنے نقصانات ہوا ہے اسی حساب سے اس کو ملے گا عمل حافظ بیرن اگر کوئی شاد جو ہے کوئی گڑا کھو دے بیرن کوئی کنواں کھو دے جی کوئی کنواں بیر کنواں بتا کوئی شاد جو ہے کہیں جو ہے کوئی کنواں کھو دے پھر شارے مین شارا پہ راستے میں عموم راستے پہ کوئی شاخ کوئی کنواں کھو دے لوگوں کو پتہ نہیں اس کو چھپا کے کہ اور پھر غیر ملکی یا کسی اور کی ملکیت میں کو آنکھ جائے بغیر اس نے مالک اس کے مالک کی اجازت کے بغیر اس نے کو آنکھا کسی اور کی زمین پہ اور نصب آیا جو اس نے نصب کیا مہد کوئی تیز دہار آلہ جیسے چاقو والا کھنجر شیشہ وارا پھر دراون کسی راستے پہ اس نے جو ہے نصب کیا اور جو ایسے جگہوں میں جہاں سے گزرنے والوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو ہمارا تو اس اس تیز دہر وغیرہ کی وجہ سے جو بھی چیز طلب ہوگا جس انسان کو بھی نقصان ہوگا یا جانور کو نقصان ہوگا جس سے کو نقصان ہوگا اس نو, م, آل, تیز دہر آلے کی وجہ سے جو بھی طلب ہوگا خواہ انسان خواہ ون بھی ہاں جو بھی طلب ہوگا ہاں جی زمینہ ان دونوں سے یعنی دونوں سے ملاط یعنی کیا ہے وہ کوئی گڑھا کھودا کوئی کووام کھودا اس کبا میں گر کے یا کوئی تیز دہار اعلیٰ جو ہے میں نصب کر کے اس وجہ سے جس قصے کو بھی نقصان ہوگا ہم جو بھی شاء تعالیٰ حجم بھی میں ان دونوں کو وجہ سے یعنی اس کبا میں گرنے کی وجہ سے یا اس تیز دہار آلے کو وجہ سے جس قصے کو بھی نقصان پہنچیں گے زمینہ ہے وہ شاخ جس نے یہ گڑھا کھودا ہے کوام کھودا ہے جس نے جو راستے رکھا ہے ہاں جی اس سے جس کو نقصان پہنچے اس کا وہ ضامین ہوگا اس کو اپنے جیسے اس کا جو ہے وغیرہ دینا پڑے گا بعض خاتون اگر منظور طبی وہ ڈاکٹر ان کا نہ اگر وہ اپنے علم میں قاصر ہے یعنی ماہر نہیں ہیں اس میں اسپیشلسٹ نہیں ہے ماہر نہیں ہیں زیادہ مہارت نہیں رکھتے پھر علم بھی اگر وہ قاصر ہے علم طبی نے اس میں صحیح مہارت نہیں رکھتے اور پھر اس نے علاج کر ہاں جی اور جو اس کے اپنے علم سے بالہ تر ایک علاج مریض تھا اور خوش نے علاج کے اندر جو شاذ قاصر ہو آج اس مرض کیا یعنی جو شاذ جو ہے مکمل ماہر نہ ہو پھر علم طب علم طب میں تھوڑا بہت سیکھا ہے مثلاً جیسے کوئی نرس وغیرہ ہے اسپیشل ڈاکٹر نہیں ہے تو جو شاذ قاصر اپنے علم طب میں اپنے علمی طوابت میں وہ صحیح ماہر نہ ہو اور کمزور ہو قاصر ہو صحیح طریقے سے ہنر وہ علم طب نہیں جانتا ہو تو ہمن حالات کا تو جو بھی ہلاک ہوگا بے علاج اس کے علاج سے اس کی جہالت حالت کی وجہ سے جو بھی ہلاک ہوگا زمین دیا ہوں وہ اس کی دیت کا زمین ہوگا مرد مرے گا تو مرد کی دیت عورت مرے عورت کا غلام مرے غلام جو بھی مرے گا اس کی شرح میں جو دیت ہے وہ اس کو دینا پڑے گا اس لیے ڈاٹر لوگ جو ہے ہاں بے احتیاطی میں صحیح تحقیقات کے بغیر ہاں جی وہ کسی کو علاج دے کے نقصان ہو جائیں صحیح علم کے بغیر تو وہ شرن زمین ہے قیامت میں جواب دینی ہے میں اس کو جواب دینی ہوا تو قیمت میں ضرور جواب دیں لہذا دیکھ کرنی چاہیے ہاں جی علاج معلیجے بھی اگر خود کو آتے ہیں تو صحیح طریقے سے کر لیں اگر نہیں آتے ہیں تو آگے ریفر کریں آنے والوں کو بھیجیں خود اس میں زیادہ دلی کا مظاہرہ نہ کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے جو نقصان ہوگا قیامت میں بھی دنیا میں بےآفظامن ہے وہ قضا اسی طرح اللہ عالیہ اگر کوئی شاخ کسی بچے کو علاج کرے اور مجموعاً یا کسی پاگل کو بغیر نیل ولی اس کی ولی کی اجازت کے بغیر علاج کریں ہم نے بچے کو ہاں اور پھر اس کو نقصان پہنچا اس کو نقصان پہنچا وہ غلام اس بچے کے اس کو اجازت کے بغیر اس نے علاج کیا تو پھر وہ بھی ضامین ہوگا وہ طویب الحاظ لیکن ماہر ڈاکٹر ہیں جو اسپیشلی سیف المالجات علاج مالجوں میں لا یزمین اس کے ہاتھوں سے اگر کسی کو نقصان پہنچے تو وہ ضامن نہیں ہے وہ علام چھے اس کو عزن نہ بھی دیا ہو لیکن اس کے سامنے کے علاج ایک مریض پہنچا اس نے اس کے علاج کیا ایک بچہ پہنچا وہیں مثلا خون میں لت پت تھے زخمی کا حسگیرہ کسی نے اٹھا کے لایا ولی تو ساد نہیں تھے ڈاکٹر نے کوشش کی اس کو بچانے کے لیے نہیں بچ پایا تو پھر وہ ضامن نے کیونکہ وہ ماہر نے اس نے اپنی طرف سے کوشش کیا بچانے کے لیے نہیں بچا سکا تو وہ ضامن نے وہ علامت سے اس کو عزن نہ بھی دیا ہو اس کا عزن نہ بھی ہو تو بھی جو وہ ضامن نے کیونکہ اس طرح وہ مریض پہنچ گیا وہ مالک جو اجازت دینے والے باپ ہے ولی ہیں وہ نہیں پہنچا اور ان کے آنے تک رکھیں تو مرنا یقینی ہو جائے تو اس نے بچانے کی کوشش کرنا ہے تو اپنی کوشش کرتے کرتے وہ اگر مر جائیں اگر اس کو ولی نے اجازت ابھی ولی کی اجازت ابھی اس کو میسر نہیں ہوا تھا لیکن اس نے علاج شروع کر دیا تاکہ بروات علاج ہو سکیں لیکن نہیں ہوا مرا تو وہ ضامن نہیں ہے وہ لمض اگرچہ اس کی اجازت نہ بھی ملا ہو تو ابھی جو ہے ضامن نہیں ہے ان والزاً لیکن اجازت طلب کرنا احوت اور زیادہ احتیاط ہیں زیادہ احتیاط کا پہلو یہ کہ اجازت طلب کر کے اسپیشلسٹ بھی علاج کریں اجازت کے بغیر نہ کریں امن شاہ نئے مندر یہ چیزیں لوگ اکثر بے احتیاطی میں کر لیتے ہیں خیال رکھنا چاہیے ہیں جو شاہ ساہ چیخے ہاں جی چیخے خوفناک آواز نکالے امن سا جو چیخے ہے بیماری کسی مریض کے پاس اس کے کان میں مثلاً اور طلمن یا کسی بچے کے اوپر جو ہے چیخے اس کے مثلا کان کے قریب جا کے اور مانجن یا کسی پاگل کے پاس جا کے زور سے چیخیں صحتاً محیبتاً ڈرانے والے آواز کے ساتھ یعنی خوفناک اور زور سے چیخیں ہاں جی ایسی آواز نکالے محیبتاً ڈرانے والے یعنی خوفناک طریقے سے وہ چیخیں پھنجتاً وہ بھی اچانک ہاں یعنی اچانک ٹو بے دعت میں ماموں سے ایسی سرمی پھر اس اچانک ڈرانے کی وجہ سے پما وہ بندہ مر جائے وہ بچہ وہ پاگل جو بھی ساتھ ہے زمین سائی تو وہ چیخنے والا آدمی شرع زامین ہے دیت اور اس کی دیت کا یعنی پھر مالی اس کے اپنے مال سے اس کا اپنے جیب سے دینا پڑے گا ساتھ ہی اس کے دیت اپنی جیب سے دینے کے علاوہ والد کفالت ہو اس کو کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا کیونکہ اس نے جان اس کے جسے کو نقصان پہنچایا ہے کفارہ کیا ہے غلام آزاد کرنا اگر وہ نہ کر سکیں تو دو مہینے مسلسل روزہ رہنا یہ کفارہ وہ اس کو دینا پڑے گا تو آج جو یہیں پر اتفاق کرتے ہیں